تو گویا ساری زندگی کے روزوں کا عجل ملے گا اگر ہر مہینے تین روزے رکھے تھے کہنے لگے جی طاقت افضل کی ہے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے فرمایا پھر ایسے کر پندرہ روزے اور پندرہ دن چھٹی کہتے طاقت اس سے بھی افضل کیا فرمایا اس سے افضل کی اجازت نہیں افضل ہوتا ہی نہیں اس سے پھر فرمایا عبداللہ تیرے جسم کا تج پر حق ہے اس کو آرام بھی چاہیے تیرے پڑوسی کا حق ہے ان سے اچھا سلوک چاہیے ان نالے جسد کا آلے کا حق وہ ان نلے عین کا آلے کا حق ہن, تیری آنکھ کا حق ہے تو یہ سونا چاہیے وہ ان جور جورے کا و ان نالے کا تیرے پڑوسی کا بھی تجے حق ہے تیری بیوی کا بھی تجے حق ہے وہ ان رب کا آلے کا حق ہن, تیرے رب کا بھی حق ہے سب کو حق دو یہ وسطیت ہے ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایم پی ایل ایم پی ایل کا مانا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 پھر اس لولی کو بھی قتل کیا جب یہ ہوا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جی اب تم نے زیادتی کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کو سمجھاؤ اور انہوں نے سمجھایا کافی سارے لوگ ان سے ٹوٹ کر آ اور جو بعض نہیں آئے ان کے پیچھے بھی بندے لگا دیے کئی صحابہ ہابائی کرام کو جاؤ ان کو ایک کو کہا حضرت ابو وہ ساری رضی اللہ علیہ کو کہا کہ جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ اور کہو جو میرے پاس آ گیا اس کو امان ہے